الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سجد الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم سورة الشعارات چل رہی تھی اور اس کی تقریبا ایٹی نائن آیات کی تفسیر مکمل ہو گئی تھی اس میں ابراہیم علیہ السلام کی دعا چل رہی تھی آپ نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں مختلف دعائیں فرمائیں اور اس میں ہم نے آپ کی خدمت میں ارز کیا تھا کہ اکثر جو انبیاء علیہ السلام دعائیں فرماتے ہیں اس میں اپنا پہلو پیش نظر ہوتا ہے لیکن بعض دعائیں ایسی ہوتی ہیں کہ براہ راست اگر ہم یہ تصور قائم کریں کہ یہ خود اپنے لیے مانگی جا رہی ہیں تو بہت سے بنیادی عقائد سے ٹکراؤ سا محسوس ہوتا ہے اس وقت بہتر یہ ہوتا ہے کہ ہم یوں کہیں کہ یہ نبی جو دعا فرما رہے ہیں یہ امت کی تعلیم کے لیے ہے کہ وہ اس طرح کی دعائیں کریں یا اس میں ہم کوئی بہتر تعویل کرتے ہیں پھر اس کے ظاہری معنی سے ہٹا کر کچھ ایسے معنی اس سے مراد لیتے ہیں کہ عقیدہ اسلام بھی درست رہتا ہے اور نبی کی دعا ان کے حق میں مانی جا سکتی ہے اس میں کوئی حرج نہیں ہوتا جسے ہم نے پچھلی بہت ساری باتوں میں عرض کیا آگے اللہ تبارہ کا وطالیہ نے ارشاد فرمایا ایک مستقبل کی خبر عنایت فرمائی ارشاد ہوتا ہے کہ وہ عزلی فتح جنت وقین یعنی برود قیامت قیامت کے دن قریب لائے جائے گی جنت پرہیزگاروں کے جنت کو پرہزگاروں کے قریب لایا جائے گا قریب لانے سے مراد وہ اس کو دیکھ لیں گے ایسا نہیں ہے کہ وہ چل کر آگے آ جائے گی یا یہ لوگ زیارت کے لیے جائیں گے وہاں پہ باقاعدہ بلکہ اللہ تبارک و تعالی جنت کو منکشف فرما دے گا سب لوگ اس کو ملاحظہ کریں گے وبورز الجحیم العدین اور ظاہر کر دی جائے گی جہنم گمراہوں کے لیے گمراہ جہنم کو دیکھیں گے انہیں وہ نظر آئے گی اور نیکوں کو جنت دکھائی جائے گی لیکن ایسا نہیں ہے کہ گمراہ جنت کو نہیں دیکھ سکتے اور جو نیک ہے وہ جہنم کو نہیں دیکھ سکتے مطلب ان کو بطور انعام اور انہیں بطور سزا دکھائی جائے گی کہ دیکھو یہ جہنم ہے انہیں دکھایا جائے گا یہ جنت ہے یہ تمہارا ٹھکانا ہے یہ تمہارا ٹھکانا ہے تو اس سے جنتیوں کو بہت زیادہ خوشی محسوس ہوگی اور جو دوزقی ہوں گے وہ بہت زیادہ غم میں مبتلا ہو جائیں گے اور پھر خوشی اور حسرت کو بڑھانے کے لیے مخالف چیزیں دکھائی جائیں گی جنتوں کی خوشی بڑھانے کے لیے جہنم دکھائی جائے گی اور کہا جائے گا کہ دیکھو اگر تم نے مال نہ کرتے تو یہ تمہارا ٹھکانہ ہوتا اس وقت ان کی خوشی میں بہت زیادہ اضافہ ہو جائے گا اور کفار کی حسرت کو بڑھانے کے لیے جنت دکھائی جائے گی اور کہا جائے گا کہ اب تم اس سے محروم ہو اب تم ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہو گے تو یہ احساس محرومی انہیں شدید اذیت اور تکلیف میں مبتلا کر دے گا وکیلا لحم اور ان کفار سے کہا جائے گا ائی نما کن تم کہ وہ کہاں گئے جن کو تم پوچھتے تھے یعنی جن کو تم اپنا مددگار سمجھتے تھے جن سے تم منتیں مانگتے تھے جن کے تم سامنے اعتقاف کر کے دھرنا دے کے بیٹھ جائے کرتے تھے مراقبے کیے کرتے تھے آنکھیں بند کر کے بیٹھے ہوتے تھے آج وہ کہاں ہیں بتاؤ اب ان سے نفع مانگو ان سے تم مدد طلب کرو مند اللہ, اللہ تعالی کے علاوہ یعنی بہت سے ایسے تھے جو اللہ تعالیٰ کی بھی عبادت کرتے تھے مختلف انداز سے لیکن بچوں کو بھی پوچھتے تھے تو اللہ تعالیٰ کے علاوہ جو جن کو تم پوجا کرتے تھے انہیں آج تم لے کر آؤ وہ کہاں ہیں بتاؤ تمہارے مددگار کے طور پہ کیوں نہیں آئے ہل یون کیا وہ تمہاری مدد کریں گے اور یون یا تمہاری طرف سے بدلہ لیں گے آج کچھ بھی نہیں ہو سکتا فکوب کی بو فی تو ادھے جہنم میں ڈال دیے جائیں گے وہ اور سب کے سب گمراہ سب کو اوندے منہ جہنم میں ڈالا جائے گا جس کی کیفیت حدیث میں بیان کی گئی کہ ان کو گھسیٹا جائے گا منہ کے بل جیسے دونوں پاؤں پکڑ کے وہ کھینچا جائے کسی کو اور اس کا منہ زمین پر ہو تو زمین گھسٹتا ہوا زمین پر گھسٹتا ہوا منہ آئے تو کتنی رگڑ کھائے گا کتنی کھال چھل جائے گی خون رسے گا اور یہ انتہائی ذلت کا مقام ہوگا کہ سب لوگ دیکھ رہے ہوں اور کسی کو پیر پکڑ کے اس طرح کھینچا جائے اس کا منہ زمین پر ہو تو انتہائی ذلت کی بات ہے یہ ضلعت کو برداشت کرنی پڑے گی فقوب کبو فی تو اوندے ڈال دیا جائے گا انہیں اس جہنم میں ہم انہیں والغابون اور سب گمراہوں کو و جنودو ابلیسا اجماون اور ابلیس کے تمام لشکروں کو جتنی ابلیس کے ابلیس یعنی جو بڑا شیطان اس کو ہم کہتے ہیں جو اصل میں حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ, کا, سجدہ کرنے کے سلسلے میں انکار کرنے کی وجہ سے کافر ہوا تھا وہ اور اس کے تمام لشکر لشکر سے مراد تمام اس کی ضروریت اولاد بھی ہو سکتی ہے اور اس سے مراد وہ تمام کفار منافقین جو اس کی یا مشرقین جو اس کی عبادت کرتے رہے تھے یا اس کی باتوں پہ چلتے رہے تھے اس کی بات مان کر کفر پر مصر رہے تھے وہ سب کے سب جہنم میں ڈال دی جائیں گے قالو یہ وہاں پر اب یہ اندر جب چلے جائیں گے تو پھر یہ آپس میں بولیں گے وہم فیحا یقطیمون اس حال میں کہ یہ کفار اس جہنم میں جھگڑ رہے ہوں گے یعنی جھگڑا کرتے ہوئے ابھی جھانے میں ڈال دیں گے اب آپس میں جھگڑا کریں گے اور بولو نواز سے چلائیں گے چیخیں گے پم واہی ان کو لفی مولانے مبین خدا کی قسم بے شک ہم کھلی گمراہی میں تھے یعنی اس دنیا کے اندر ہم بہت واضح گمراہی کے اندر تھے کیوں ہمیں سمجھ میں نہیں آیا ایک واضح سی بات کہ ایک ایسی چیز کہ جس کو ہم نے خود اپنے ہاتھوں سے بنایا خود ہم اس سے بگاڑ بھی دیتے تھے سنوار دیتے تھے جو مکھی بھی نہیں اڑا سکتا تھا ہمیں نفع نہیں پہنچاتا تھا ضرم نہیں پہنچاتا تھا ہماری عقلوں کو کیا ہو گیا تھا ہم نے کیوں یہ نہیں جانا کہ اس کی عبادت بہتر نہیں بلکہ اس ذات کی بہتر ہے جو تمام عالم میں تصورف فرما رہی ہے ہمیں سمجھایا کہ ہم نے نہ مانا اب یہ جہنم میں جا کر پشتائیں گے اور آپس میں سر جھگڑ کر کہہ رہے ہوں گے کم رب العالمین جبکہ تمہیں رب العالمین کے برابر ٹھہراتے تھے یعنی ابھی اندر چلے جائیں گے تو اب یہ بتوں بوت بھی جہنم میں ڈالے جائیں گے یاد رکھیے تو پھر یہ جا کے کفار کہیں گے کہ بہت ہم کھلی گمراہی میں تھے جبکہ ہم تمہیں اللہ تعالی کے برابر ٹھہرا دیا کرتے تھے وما لنا اللہ المجرم اور ہمیں تو صرف مجرمین نے بہکا دیا تھا گمراہ کر دیا تھا تو مجرم سے مراد یہاں پر وہ رہنما ہیں جو لوگوں کو غلط طرف لے کر جاتے ہیں جو بھی مطلب اسلام کے علاوہ لوگ ہیں جو کافر ہیں ان کے جو بڑے لکھنی سے بات ہے کہ وہی جو عوام ہے عوام کو اتنا گہری سوچ حاصل نہیں ہوتی ہے کہ وہ شعور حاصل کر سکیں کیا حق ہے کیا باطل ہے تو عموماً ہر جگہ ایسے ہی ہوتا ہے کہ کچھ جو مذہبی علامت ہوتی ہیں لوگ ان کے پاس پہنچتے ہیں اور ان سے پوچھا جاتا ہے کہ آپ بتائیے کہ حق کیا ہے سچ کیا ہے تو جو اب جس کی آپ اجتباع کر رہے ہیں جیسا اس کا ذہن ہوگا جو عقائد ہوں گے جو نظریات ہیں جن خیالات کا وہ حامل ہے لازم بات ہے کہ وہی عقیدے وہ بیان کرے گا وہی خیالات آپ کو دے گا وہی سوچ اور فکر آپ کو دے گا تو یہ لوگ پھر گمراہ کر دیا کرتے تھے یہ اپنے لوگوں کو اس انداز سے بیان کرتے تھے کہ ہم ہی حق پر ہیں سچ پر ہیں مذہب اسلام حق سچ پر نہیں ہے تو پھر اس کی وجہ سے یہ لوگ گمراہی پر قائم رہے عوام جو ہوتی ہے جو بےچارے اتنی وسیع سوچ نہیں رکھتی ہے لیکن وہاں جا کر جہنم میں جا کر جب عذاب کا سامنا کریں گے تو انہیں سب سمجھ میں آ جائے گا اب شعور بیدار ہو جائے گا اب سوچ بھی کام کرے گی فکر, فکر کام دے گی ذہن کام کرنا شروع ہو جائے گا کیونکہ اب سب حالات دیکھ لیں گے اب دودھ کو دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا کیا سچ ہے کیا جھوٹ ہے سب منکشف ہو جائے گا لہذا یہ برملہ کہیں گے وما اب اللہ ال المجرم اور ہمیں تو صرف مجرمین نے بہکار دیا تھا اور پھر حسرت کے ساتھ یہ کہیں گے کہ فما لنا من فعین تو اب ہمارے لیے کوئی بھی سفارش نہیں ہے سفارش نہیں ہے کوئی سفارش کرنے والوں میں سے ہمارے لیے نہیں ہے اب ان کو حسرت اس لیے بھی ہوگی کہ یہ دیکھیں گے کہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پھر انبیاء علم السلام کرام مولیا عظام پھر علماء فقہ مفتین عظام مشائق حضرات حتیٰ کہ عام مسلمان بھی لوگوں کی شفات کر رہا ہوگا اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے گا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شاہ فرمایا کہ بعض لوگ بروز قیامت ایک پورے پورے گروہ کی سفارش کریں گے بعض دس کی بعض پانچ کی بعض ایک کی سفارش کریں گے تو اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو اس عطا فرمائے گا اس کی اجازت سے اس کی عطا سے اس کے کرم سے اس کے فضل سے اس کے حکم سے شفاعت کا دروازہ کھلے گا لیکن کفار کے لیے شفاعت کا دروازہ بند ہوگا اس سے ان کو مزید بے چینی اضطراب پیدا ہوگا پچھتاوا حسرت میں اضافہ ہوگا کہ کاش ہم مسلمان ہوتے تو یہ کہیں گے کہ فما لنا من عین تو نہیں ہے ہمارے لیے سفارش کرنے والوں میں سے کوئی ولا صدیقن حمیم اور نہ کوئی گہرا دوست کوئی ایسا گہرا دوست نہیں جو ہماری سفارش کر سکے کیونکہ برود قیامت دوست کو دوست کی شفاعت کا بھی حکم دیا جائے گا نیک دوست اپنے گناہ دوست کی شفایت کر کے اسے جنت میں لے کر جائے گا اب یہ آخر میں پھر حسرت کے ساتھ کہیں گے فلاؤ اننا کر وطن کاش ہم بے شک ہمارے لیے لوٹنے کا کوئی موقع ہوتا فنا پونین تو ہم مسلمانوں میں سے ہو جاتے اب پچ پچھتانے کا کیا فائدہ اب یہ وہاں تمنا کریں گے کاش ہمارے لیے کوئی ایسا میں موقع فراہم ہو جاتا ہے کسی طرح ہم پلٹ کے دنیا میں چلے جاتے اور وہاں سے مسلمان ہو کر واپس آ جاتے لیکن پھر کوئی موقع نہیں ملے گا تو یہ آیات ہمیں جھنجھوڑ رہی ہیں کہ جب وقت موجود ہوتا ہے اور آدمی اس کی قدر نہیں کرتا اور غلط فیصلے کر لیتا ہے تو بعد میں اسی طرح پشتانا پڑتا ہے لہذا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان ہمیشہ ذہن میں رکھیے آپ نے فہالی کو نصیحت کرتے ہوئے شاعر فرمایا کہ جب بھی تو کوئی, کوئی کام اختیار کرنے لگو تو پہلے اس کے انجام پر غور کر لو اس کا اختتام کیا ہوگا انجام کیا ہوگا اگر اچھا ہو تو کر گزرو اگر برا ہو تو اس کام سے رک جاؤ تو ہر چیز کے اندر آپ غور کر لے. کاروبار میں کوئی آپ کسی سے رشتہ داری قائم کرنے لگے ہیں دوستی قائم کرنے لگے ہیں کچھ دیکھنے لگے ہیں کچھ بولنے لگے ہیں کچھ سوچنے لگے ہیں کچھ آپ کسی جگہ جانے لگے ہیں کوئی کسی چیز کو اپنے دسترخ میں لینے لگے ہیں ہر چیز کے بارے میں ذہن بنانا چاہیے گے. اس کے بعد کیا ہوگا مثلا آپ کسی کو موبائل پہ میسج کر رہے ہیں کون سے میسج کر رہے ہیں یہ وہاں پہنچے گا اور کیا نتیجہ برآمد ہوگا اس پر اگر غور کر لیں تو ایک نئی سی بات ہے کہ بچ سکتے ہیں بہت سی غلط کاموں سے بچ سکتے ہیں جیسے ہمارے بعض بھائی بیچارے نادانی کے اندر میسج کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ میسج اگر آپ, آپ نے آگے فارورڈ نہیں کیا تو آپ کو سات دن کے اندر اندر کوئی تکلیف غم پہنچ جائے گا اور اگر آپ کر دیں گے تو آپ کو کوئی خوشی ملے گی اب یہ مستقبل کے بارے میں اس طرح کنفرم خبر دینا یہ صرف نبی کی طرف سے ہو سکتا ہے اور آپ نبی نہیں ہیں لہذا اس طرح کی خبر دینا یہ گنا ہے اپنے مسلمان بھائی کو تشویش میں عذاب میں اذیت میں مبتلا کرنا ناجائز حرام ہے تو اگر یہ غور کر لیتے کہ میں یہ میسج بھیجنے کے بعد کتنے بڑے گناہ جاریہ کا سبب بن سکتا ہوں کہ آپ اس کو بھیجیں گے وہ آگے فارورڈ کرے گا وہ دس کو فارورڈ کرے گا وہ آگے بھیجیں گے سب کے گناہوں کا جو سلسلہ ہے یا گناہوں کا وبال جو ہے وہ اس شخص پر پہنچے گا جس کے مکرو ذہن کے اندر یہ مکرو آئیڈیا آیا اور اس نے اس پر عمل کیا تو اس تمام کا وبال اس شخص کے اوپر تو یہ دیکھیں حدیث کتنی بہترین ہے کہ اگر وہ پہلے غور کر لیتا کہ میں جائز کر رہا ہوں ناجائز کر رہا ہوں اس کے کیا نتائج مرتب ہوں گے اور پھر وہ اس کام سے رک جاتا تو کتنا اچھا تھا لیکن جہالت نادانی میں کر گیا اب کسی کو پتا چلے کہ میں ایسا کر چکا ہوں تو پچھتاو اور حسرت یہ ہے کہ اس کے لیے عظیم الشان گناہ جاریہ ہو گیا بہت بڑا گنا جاریہ ہو گیا ہے بہرحال اب اگر توبہ کر لے تو باقی لوگوں کا بوال اس پر انشاءاللہ نہیں ہوگا اگر ایک کامل توبہ کر لے اور جہاں جہاں اس نے فارورڈ کیے تھے وہ میسیجز یا جس کو بھیجے تھے اگر یاد ہے تو ان سے پھر معافی طلب کر لیں ان کو منع کرنے کی کوشش کرے کہ اب آپ نہ کریں تو انشاءاللہ شاء بری ذمہ ہو جائے گا لیکن باہر آئے تو ایک ذمنی بات ضمن بات آ گئی تو ہر چیز میں دوستی کرتے ہوئے دوستی توڑتے ہوئے رشتے داری کرتے ہوئے رشتے داری توڑتے ہوئے کوئی منصب حاصل کرتے ہوئے منصب کو چھوڑتے ہوئے ہر جگہ ہمیں غور و تفکر کی عادت ڈالنی چاہیے یہ کفار آج سوچے نہیں ان کی ایک ای دلیل تھی کہ ہمارے آبا اجداد ایسا کرتے ہوئے آئے ہیں بس یہ سوچ کے کرتے رہے خود نہیں سوچا محاسبہ نہیں کیا خود اپنی کوئی پختہ سوچ نہیں بنائی لہذا اب یہ پھر جہنم میں آ کر پشتائیں گے اللہ نے آگل شاد فرمایا ان آیا بے شک اس میں ضرور نشانی ہے ضرور ایک نصیحت کی بات ہے اس پہ غور و تفکر کرے لہذا اس میں یہی ہمارے لیے نشانی بہت بڑی نشانی ہے اور بھی ہزاروں ہے یہ بہت بڑی نشانی جس کی تفصیل میں کچھ آپ کی خدمت میں ارض کر چکا ہوں کہ ان کفار کے برے انجام سے عبرت حاصل کرنے چاہیے اور مسلمان کو اپنے مسلمان ہونے پر بہت شکر ادا کرنا چاہیے فخر کرنا چاہیے اللہ تعالیٰ کی اس کو بہت بڑی عنایت بہت بڑا انعام تصور کرنا چاہیے کہ اللہ نے ہمیں مسلمان بنایا ورنہ ان کفار کی طرح اگر ہم کفر پر ماد اللہ مصر رہتے کافی گھر میں پیدا ہو جاتے کافی رہتے اور اسی حالت میں ہمارا انتقال ہو جاتا تو ان پشتانے والوں میں پھر ہم بھی شامل ہوتے یا اللہ کا کرم ہے کہ ایک مسلمان گھرانے میں بغیر ہمارے نے سے پیدا کر کے اس پشتاوے سے بچا لیا کتنا بڑا اللہ کا کرم ہے اور دیگر جو مطلب مذاہب سے تعلق رکھنے والے انہیں قرآن پر غور کرنا چاہیے قرآن کو بار بار پڑھنا چاہیے یا تو اسے غلط ثابت کر دیں اگر غلط ثابت نہیں کر سکتے اور انشاءاللہ قیامت تک نہیں کر سکتے تو اس کی حق باتوں کو پھر قبول کرنا چاہیے اسی میں فائدہ ہے اسی میں بھلا ہے ہم جو یہ باتیں بیان کرتے ہیں قرآن کی وضاحت کرتے ہیں کسی پہ تنقید کرنا مقصود نہیں ہوتا کسی کی تحقیر بیان کرنا مقصود نہیں کسی کو برا بھلا کہنا ہمارا مقصد نہیں ہے بلکہ ایک اچھی بات سمجھانا ایک حق دکھانا اخروی برے انجام سے ڈرانا اور ایک بہت بڑے فائدے کی طرف بلانا مقصود ہوتا ہے ان اچھے مقاصد کو سامنے رکھ کر ہی تفصیل کی جاتی ہے لہذا کسی بات کو سن کر اگر دل آزاری محسوس ہو کوئی برا محسوس ہونے لگے تو اس کو نظر انداز کرنا چاہیے اور یہ غور کرنا چاہیے سامنے والا کیا کہہ رہا ہے کس جذبے کے تحت کہہ رہا ہے اور اس کے اس کہنے میں اس بات کے پیچھے کون کون سے مقاصد پوشیدہ ہیں وہ کس وجہ سے ہمیں اتنے پیار سے محبت سے سمجھا رہا ہے تو ان باتوں پہ غور کریں گے اور پھر جو کفار کا انجام بیان ہوا اس پر بھی غور کریں گے تو پھر معلوم ہو جائے گا کہ کوئی ہمارے سے بہت زیادہ محبت کرتا ہے ہمارا ہمدرد ہے غم گسار ہے وہ نہیں چاہتا کہ آپ کسی پچھتاوے میں گرفتار ہوں اور غفلت میں زندگی گزار کے آخرت میں پھر پشتاتے نظر آئیں لہذا اچھا جو مخلص شخص ہوتا ہے کوئی اچھا دوست ہوتا ہے اچھا ناسش ہوتا ہے نصیحت کرنے والا ہوتا ہے اس کی قدر کرنی چاہیے نہ کہ اس کو کوئی برا بھلا کہے تو اللہ نے یہ بیان فرمایا ان نہ فضا آیا بے شک اس میں ضرور ایک نشانی ہے ایسا نہیں کہ ان باتوں کو سن کر غصے میں آ جائیں سیخ پا ہو جائیں اس کو چھوڑ دیں بلکہ اس میں مقام غور ہے مقام تفکر ہے یہ کہ ہم اس میں غور کریں کہ یہ کون کہہ رہا ہے اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کیا کہہ رہا ہے اس پر جب غور کریں گے تو انشاءاللہ دل ڈرے گا اور انسان حق کی طرف آئے گا باطل سے بچے گا آگے شاہ فرمایا مکان مؤمنین اور ان میں سے یعنی ابراہیم علیہ السلام کی قوم میں سے اکثر لوگ مومن نہیں تھے وہ ان نوبا کا اللہ علیہ الرحیم اور بے شک تر رب ضرور وہ غالب ہے رحم فرمانے والا ہے اور اس کے بعد نوح علیہ السلام کا تذکرہ شروع ہوا پہلے علیہ السلام کا پھر ابراہیم علیہ السلام کا اب نوح علیہ السلام کا لہٰذا شاہ فرمایا کا قوم نوہ نمر نوح علیہ السلام کی قوم نے رسولوں کو جھٹلایا حالانکہ نوح علیہ السلام کی قوم میں صرف نوح علیہ السلام مبش فرمائے گئے تو رسولوں کو جمع کا لفظ کیوں لائے گئے تو اس کی مفسرین نے یہ سبب بیان کیا کہ ایک نبی کی تقزیب اصل میں تمام نبیوں کی تقزیب ہے کیونکہ ہر نبی جو پیغام لاتا ہے وہی پیغام دیگر نبی بھی لائے تو ایک نبی کا انکار تمام نبیوں کا انکار ہے اس پہ کلام در رہے گا وہ آخر الحمد للہ رب